چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا بڑا سبق ہوتا ہے یہ اس کے لیے صحیح لفظ قرآنی جو ہے وہ توسم ہے ان کہنا چاہیے قرآن میں تو... رسالہ میں توسم ہوتا ہے یعنی ظاہری باتوں سے معنوی سبق لینا کہ ایک لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے بظاہر اس کے اندر کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لیکن اس کے ظاہر کو دیکھ کر آپ نے یہ استمباد کیا یہ نکالا کہ کچھ خوبیاں اس کے اندر کچھ ہیں اور کچھ یہ اس کے اندر کوئی اونچی شخصیت چھپی ہوئی اس جسم کے اندر تو آپ کہیں گے توسم تو فہل خیر تو مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے توسم کی کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے بار بار وہ توسم کرتا ہے یعنی چیزوں سے رزق ربانی لیتا رہتا ہے تو اسی نوعیت کے واقعات اور رسالہ میں بار بار دی جاتے ہیں تاکہ توسم کی تربیت کے لیے تاکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم توسم کے ساتھ دنیا میں زندگی اداریں انہیں چیزوں سے سبق لینے والے بن جائیں جیسا کہ ایک واقعہ علیہ السلام شعبہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا غالباً کہ ایک بہت بڑے صحابی ان کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص گیا ان کی اہلیہ کے پاس پوچھنے کے لیے یہ حضرت ابو دردہ کا واقعہ ہے کہ ابو دردہ کی خاص عبادت کیا تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیوی جو ہے زیادہ جانتی ہے کسی شخص کے بارے میں تو وہ سمجھتے تھے کہ کہیں گے کہ رات بھر مثلا تحجد پڑھتے تھے سارا دن روزہ رکھتے تھے یا ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے ایسی کچھ بات کہیں گے تو بیوی نے یعنی حضرت ابو دردا کی اہلیہ نے جواب کیا دیا اتفکر والاعتبار اعتبار سب سے بڑی عبادت یہ سوال یہ تھا کہ سب سے خاص عبادت ابو دردا کی کیا تھی اور جواب کیا دیتی ہیں اتفکر و بول اعتبار سوچنا اور عبرت پکڑنا یہ وہی توسم ہے توسم تو انہیں کا واقعہ ہے کہ وہ کس طرح سے ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک گاڑی گزری دو جانور جتے ہوئی ہیں اس میں ایک جانور بیٹھ گیا ایک جانور کھڑا رہا تو جو جانور بیٹھ گیا تھا اس کو ڈنڈے سے مارا گاڑی والے نے تو اٹھ گیا وہ گاڑی چلنے لگی تو فرمایا کہ ان نفاذہ لم اس واقعے میں بھی عبرت ہے یعنی کیا عبرت ہے کہ جو جانور ڈیوٹی پر قائم تھا وہ بچ گیا اور جس نے ڈیوٹی میں کوتاہی کی اس کو ڈنڈا پڑا یہی آخرت میں ہوگا دنیا میں جس نے ڈیوٹی پوری کی ہوگی وہ وہاں بچ جائے گا جس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہوگی وہاں مار کھائے گا یہ ہے توسم یعنی واقعہ تو گاڑ گاڑی کا تھا اور سبق کے لے لیا آخرت کا سبق لے لیا تو ظاہر سے معنوی پہلو کو نکالنا جس کو کہتے ہیں لوگ کہ ارسالہ میں چھوٹی بالوں سے بڑا سبق ہوتا ہے یہ توسم ہوتا ہے اس کا نام توسم ہے اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ متوسم بنے متوسم بنے تو دیکھیے ایک ایک واقعہ ایک ریسرچ چھپی سائنٹیفک ٹائم نے وہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے بظاہر عظیم و شان سبق اس کے اندر نکل جاتا ہے آخرت کا وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں زلزلے جو ملک زلزلے کے زد میں رہتے ہیں مثلا امریکہ میں زلزلے آتے ہیں جاپان میں زلزلے آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ زلزلے جب آتے ہیں تو انسان وہاں بالکل بے بس ہوتا ہے زلزلے میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گھر گر پڑتے ہیں گھر گر پڑتے ہیں تو انسان مر جاتے ہیں اس مسئلے سے بچنے کے لیے کہ پیشگی طور پر انسان کو معلوم ہو جائے کہ زلزلہ آنے والا تاکہ گھر سے نکلے بھائی باہر بھاگے وہ باہر بھاگ کر اپنی جان تو بچا سکے کم سے کم جو جاپان میں اور امریکہ کے ان علاقوں میں کیلیفورنیا وغیرہ میں ایسے گھر بنائے جاتے ہیں لکڑی کے کہ وہ بہت قیمتی نہیں ہوتے سستے ہوتے ہیں گر جائے تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا جوڑ جاڑ کے ایسی لکڑی کھڑا کر دیتے ہیں اسی لیے کہ گر جائے تو گر جائے آدمی تو بچ جائے تو وہاں پر یہ برسوں برسوں سے ریسرچ ہو رہی تھی کہ ہم زلزلہ آنے کی پیشگی خبر دے سکیں اب تک کی ریسرچ جو ہے اس معاملے میں کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ زلزلہ اچانک آتا ہے ززلے کے صفت یہ ہے کہ بالکل اچانک آتا ہے اس کو پیشگی طور پر جاننا ممکن نہیں ہوتا لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں جگہ جگہ ڈرل کر کے انہوں نے تار ڈالے جہاں جہاں وہ ہے یعنی لاوا تو وہ تار ڈالے تاکہ جب لاوا متحرک ہو تین تاروں کے ذریعے سے ہمیں اوپر خبر مل جائے تو تار ڈال ڈال کر کے جگہ جگہ انہوں نے بورڈ لگا دیے ہیں اس بورڈ پر یہ ہے کہ اگر وہ تار یہ پائیں گے کہ وہ لاوا حرکت کر میں آنے والا ہے اور زلزلہ اٹھنے والا ہے تو فل اور بورڈ پر بجلی کے ذریعے لکھ اٹھے گا روشن حروف میں تاکہ لوگ جان لیں لیکن لکھ کیا اٹھے گا وہ دیکھیے لکھ یہ اٹھے گا وارننگ یعنی ایک شیشے کے بورڈ جگہ جگہ اس پر یہ لکھ اٹھے گا الفاظ وارننگ یو ہیو 30 منٹس 30 سیکنڈ یو ہیو تھرٹی تمہارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے یعنی اچانک اس پر لکھ اٹھے گا کہ انتباہ چتاونی صرف 30 سیکنڈ تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ انتباہ قرآن نے ہر انسان کو دے رکھا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے کیونکہ موت کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ ہر عمر میں موت آتی ہے بچے کو بھی بوڑھے کو بھی جوان کو بھی تاکہ انسان جانے کہ ہمارے پاس تیس سیکنڈ زیادہ نہیں ہیں تو یہ وارننگ جو زلزلے کے بارے میں دی ہے اس میں آخرت کا مسئلہ نکل رہا ہے یہی ہے توسم کہ اس کو پڑھیں آپ تو کو میرے پاس تو تیس ہی سیکنڈ ہیں ابھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے اور بھاگیں آپ اللہ کی طرف ففر روح اللہ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے پاس صرف تیس سیکنڈ ہے این ممکن ہے کہ جو جملہ میرا ذہن بولنا چاہتا ہے اس جملے کے تکمیل سے پہلے ہی میرا خاتمہ ہو جائے یا آپ جو اٹھنا چاہتے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی خاتمہ ہو جائے کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس صرف تیس سیکنڈ ہیں بس کیونکہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے تو ہمیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ گویا کے میرے پاس تیس سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہ ہو اب غور کیجیے اگر میں اس احساس کے ساتھ جیوں کہ میرے پاس صرف تیس سیکنڈ ہیں تو کیا عالم ہوگا کیا میں دوسروں کو دیکھوں گا کیا دوسرے مجھے دکھائی دیں گے نہیں صرف اپنی ذات کو میں دیکھوں گا کیونکہ تیس سیکنڈ میں فرصت کہاں دوسرے کو دیکھنے کی جب وقت صرف تیس سیکنڈ کا رہ گیا تو فرصت کہاں دوسرے کو دیکھنے کی تو مومن ہر لمحہ تیس سیکنڈ کی نفسیات میں جیتا ہے ہر لمحہ ہر لمحہ کہ بس میرے پاس تو تیس سیکنڈ صرف ہیں تو فرصت کہاں ہے دوسرے کو دیکھنے کی یہ وجہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو مومن میں ہوتی ہے وہ احتساب ہے کیونکہ جب تیس سیکنڈ کا معاملہ آ جائے تو سوائے احتساب خیش کے اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے سب چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا عجیب میں نے پڑھا ابھی حال میں ابن جوزی کی جو کتاب ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر مجھے بہت ہی پسند ہے میرے تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہے کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر ایک کتاب لکھوں میں شخصیتوں پہ کتاب نہیں لکھا کرتا آپ جانتے ہیں سوار رسول اللہ اور صحابہ کرام کے میرا مزاج یہ نہیں کہ میں شخصیتوں پہ کتاب لکھوں کیونکہ وہ تو نمونہ ہے ان پر تو لکھنا ہی لکھنا ہے لیکن صحابہ کے بعد کسی شخصیت پہ کتاب لکھنا کا میرا مزاج نہیں ہے لیکن ایک شخصیت وہ ہے جس پر میں لکھنا چاہتا ہوں کتاب وہ عمر ابن عبدالعزیز حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص آئیڈیل انسان ہے صحابہ کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اگر کوئی انسان اس سطح کا یعنی صحابہ کے سطح کا آئیڈیل انسان ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے میں آپ میں سے ہر شخص کو کہوں گا کہ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھے اگرچہ اردو میں کوئی اچھی کتاب نہیں ہے ان کے اوپر سیرت کی بہت سی کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں لیکن سب سے زیادہ پسند جو مجھے ہے وہ ابن جوزی کی کتاب ہے اور میری یہ تون ہے اگر میں خود کتاب نہ لکھ سکا تو انشاءاللہ اس کتاب کو ترجمہ کروں گا اگرچہ میں خود لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کا انداز خاص ہوتا ہے وہ میرا انداز الگ ہوتا ہے تو میں اپنے انداز پر ان کی سیرت لکھنا چاہتا ہوں اگر نہ لکھ سکا بالفرد تو انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ اس کا کم از کم اس کا ترجمہ کر ڈالوں تو اس میں ایک واقعہ یہ پڑھا میں نے کہ جب حضرت عمر ابن البدال عزیز کی بیت ہوئی تو بیت میں سارا دن بیت گیا بہت وقت لگا اور تھک گئے بالکل وہ تھکے ہوئے مسجد سے آئے اور اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئے لیکن جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ بیت ہو گئی ہے حضرت عمر ابن ابد پر تو بہت سے لوگ دروازے پر جمع ہو گئے اپنے اپنے مسائل لے کر کے کیونکہ بنو امیہ لوگوں کو ستاتے تھے ہر لکھ ہر ایک کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے سوچا کہ ایک عادل بادشاہ آ گیا ہے ایک عادل خلیفہ تو مسائل لے کر کے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے آپ کے دروازے پر تو ان کے بیٹے تھے ان کا نام عبد الملک تھا وہ اپنے والد کے کمرے میں گئے اور پوچھا کہ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تھک گیا ہوں تو لیٹ گیا ہوں اس لیے تو کہا کہ دروازے پر لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا خلیفہ سے انہیں اپنے مسائل کہنا ہے اپنے مسائل کی عرضی پیش کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کچھ دیر لیٹ کر آرام کر لوں پھر میں ان کی باتیں سنوں گا تو انہوں نے کہا یا میر المنین من لگا انتعیش ایلت انہوں نے کہا تھا کہ زہر کاٹ ہو گئے فجر سے لے کر کے زہر تک کا یہ وقت ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنی مل لکانت لط ظہر اے امیر المومنین اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ زہر تک زندہ رہیں گے اے امیر المومنین اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ظہر تک آپ زندہ رہیں گے کوئی نادان باپ ہوتا تو بیٹے کو جھڑکتا اور مارتا کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ تنقید کر رہے ہو میرے اوپر تم کو یہ ضرورت تھا کہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہو کوئی احمق باپ یہ کرتا انہوں نے گلے لگا دیا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا اسی وقت بستر چھوڑ دیا بستر چھوڑ کر جا کر کے لوگوں کی باتیں سننے لگے یہ وہ مومن ہے تیس سیکنڈ کی نفسیات میں جیتا ہے جو ممن تیس سیکنڈ کی نفسیات میں جیے اس کا یہی حال ہوگا تیس سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن میں قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے لاتتی کم مل بخت ایک تو موت کا معاملہ ہے کہ موت بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت آ جاتی ہے کسی مو سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ لا تعطی کو ملہ بغتا وہ بالکل اچانک آ جائے گی تمہارے اوپر اس کے معنی یہ ہے کہ تیس سیکنڈ میں جس طرح زلزلے کا خطرہ ہے اسی طرح تیس سیکنڈ میں قیامت کا خطرہ ہے تیس سیکنڈ میں قیامت آ سکتی ہے لا تعطی کو ملہ بغتا تو مومن جو ہے وہ تیس سیکنڈ کی نفسیات میں جیتا ہے اور جو انسان تیس سیکنڈ کی نفسیات میں جیے وہ ایک اور ہی انسان بن جاتا ہے وہ ایک اور ہی دنیا میں جیتا ہے اس کی سوچ اس کے جذبات اس کی نگاہ ایک ایک چیز بدل جاتی ہے اسی کو حدیث میں تمسیل کے زمانے میں کہا گیا اس کے گوشت کو میں دوسرا گوشت بنا دیتا ہوں اس کے خون کو دوسرا خون بنا دیتا ہوں اب آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ انگریزی زبان میں ایک انداز ایک کہنے کا کہ مور اینف تو یہ موردن دین اینف ہیں اب آخر میں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اسی پر اس کو میں ختم کروں گا دیکھیے حدیث میں بہت سی باتیں تمثیل کے روپ میں بیان کی گئی ہیں جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں سمبولزم یعنی سمبولک سمبولزم اس میں ہوتا ہے سمبولک اسٹائل ہوتا ہے وہ تمصیل کے روپ میں تو اسی طرح کی ایک حدیث ہے وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت میں کیا صورت پیش آئے گی انسان کے ساتھ تو اس حدیث میں ہے تمصیل کے روپ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قیامت برپا ہوئی سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے گئے سب کا حساب کتاب ہوا کوئی جنت میں گیا کوئی دوزخ میں گیا اپنے اعمال کے مطابق ایک انسان ابھی میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ان جنت میں داخلے کا وہ امیدوار تھا لیکن اس کو جنت میں داخلے, داخلے کا حکم نہیں ملا تو وہ انسان کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھ کو جنت میں داخل نہیں کیا اے میرے رب تو نے مجھ کو جنت میں داخل نہیں کیا تو کم از کم مجھ کو دکھا دے کر جنت کیا ہے میں دیکھ لوں اپنی انکھوں سے یعنی تو نے مجھے جنت میں داخلے کا مستحق نہیں سمجھا جیسا کہ میں نے عرض کیا جنت کا معاملہ وہ ہے ہی نہیں جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں جنت کا معاملہ نفس سے مدک کا معاملہ ہے جو نفس مدکہ لے کر جائے گا جنت اس کے لیے ہے اس کے سوا کوئی بھی دوسری چیز نہیں جو جنت میں داخل کرے کسی شخص کو جو سمجھتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے جنت میں داخل کرنے والی اس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتا ہے نہ رسول کا پتا ہے نہ کسی چیز کا پتا ہے تو بہرحال وہ انسان کہے گا کہ اے میرے رب تو نے کو جنت میں داخل نہیں کیا تو مجھے دکھا دے کہ جنت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ جنت دکھا دو دروازہ کھولا جائے گا اور جنت دکھانے کے لیے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اب جو جنت کو جو دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں جنت کی راحتیں وہاں کا نفیس ماحول اس قدر لذیذ ہوگا اس قدر پامانہ ہوگا اتنا پرکشش ہوگا کہ بالکل وہ ماہ ما ہو جائے گا اس میں اور پھر وہ کہے گا کہ اے میرے رب جس جنت میں تو نے مجھے داخل کر دیا دیکھنے کے لیے جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا جنت میں مجھے داخل بھی کر دے جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس جنت میں مجھے داخل کر دے یعنی یہ وہ انسان کا معاملہ جو نفس متقع لے کر نہیں پہنچایا وہاں وہی قصہ ہے کہ سنگ مربر گھر میں وہ تھوک رہا ادھر ادھر تو کتنے ہی زیادہ کچھ ہو وہ لیکن مالک اس کو نہیں قبول کر سکتا کیونکہ مالک اپنے گھر کو بگاڑے گا نہیں کچھ بھی وہ ہو اس کے سر پہ ایک ہزار ہو گئے ہوئے ہوں کہ میں تمہارے ہزار سنگھ کیا کروں میں کیا اپنے گھر کو میں گندہ کروں تمہارے داخل کر کے تم کو تم تم وہ, وہ انسان ہی نہیں ہو تمہارے اندر وہ شخصیت ہی نہیں ہے تو وہ انسان کہے گا کہ اے میرے رب جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس کے اندر مجھے داخل بھی کر دے تو خدا فرمائے گا اے میرے بندے تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ مطلب کہ تو نفس سے متقر لے کر آیا نہیں ہے تو میں کیسے تو کو جنت داخل کر کے جنت کے ماحول کو خراب کروں تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے وہ دنیا یعنی یہ سارا جس کے اندر اتنے محلات ہیں اتنے قصر ہیں اتنے شادابیاں ہیں اتنے کیا کیا چیزیں ہیں آرام راحت کے سامان یہ پوری دنیا تو جس دنیا کو چھوڑ کر آئے وہ دنیا اور ایسے ہی ایک اور دنیا میں اس کو دو دنیایں دے دیتا ہوں مگر تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ جیسے وہ آدمی کہے گا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ میں گھر تم کو تنخواہ بھیجتا رہوں گا میں اپنے گھر میں تم کو لے سکتا تمہارے گھر میں تنخواہ بھیج سکتا ہوں لیکن میں اپنے سگ مرب گھر میں تم کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم مجھ سے جنت نہ مانگ میں تجھ کو اس طرح کی دو دنیا دے دیتا ہوں بندہ کیا جواب دے گا یہی ہے اس کا کلائمکس وہ کہے گا یا رب کی اشقا باد کا یا رب کی فکون اے میرے رب میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں یعنی جنت کو چھوڑ کر ایسی دو دنیاؤں کو لینا ایسا لگے گا کہ مجھ سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں مجھ سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں دیکھیے یہ کوئی شاعری یا مبالغہ آمیزی نہیں ہے ایک سادہ سی حقیقت ہے یہ کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ پرفیکشن اور امپرفیکشن کا ہے پرفیکٹ ورلڈ اور امپرفیکٹ ورلڈ کا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اول درجے کا ایک کلر ٹی وی ہو جاپان کا بہترین اور میرے پاس دس بیس سو ٹی وی کھڑکھ کرنے والے ہیں انڈیا کے جن میں کبھی لکیریں آتی ہیں کبھی کچھ نہیں آتا کبھی کیا آتا ہے اب میں کہوں کہ بھئی میرا سو سو ٹی وی سیٹ لے لو اور اپنا کرر ٹی وی تمہارے پاس جاپان کا مجھے دے دو تو آپ کو میں ایک کارٹ کا کباڑ لے کر کیا کروں گا ایک ہو یا سو ہو کیوں ایک پرفیکٹ ایک سو امپرفیکٹ ٹی وی بدل نہیں بن سکتا ایک پرفیکٹ ٹی وی کا بدل نہیں بن سکتا تو امپرفیکٹ یعنی پرفیکٹ ورلڈ کا معاملہ یہ معاملہ جو ہے جنت کا اور اس دنیا کا یہ دنیا امپرفیکٹ ورلڈ ہے جنت پرفیکٹ ورلڈ ہے اور امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی کروڑوں کی تعداد کے امپرفیکٹ ٹی وی ایک پرفیکٹ ٹی وی کا بدل نہیں بن سکتی یہ ہے سارا معاملہ ایک لفظ میں وہ جو کہے گا کہ یا رب کن کونو اشقائے باد اے میرے رب میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی تو یہ ہے سارا معاملہ یہ ہے سارا معاملہ کہ دیکھنے کے بعد آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو کیفیت اس انسان پر جنت کو دیکھنے کے بعد گزرے گی وہی آپ پر اس دنیا میں جنت کو دیکھے بغیر گزر جائے یہی جنت کی قیمت ہے یعنی یہاں پر دنیا کا کوئی بھی فائدہ دنیا کا فائدے کا مطلب میں سمجھتے ہیں لوگ کہ مثلاً پیسہ نہیں بے شمار چیزیں ہیں ریکارڈ بنتی ہیں جس میں معاف کیجیے گا پرستی بھی شامل ہے اور حلق ہلکا پرستی بھی شامل ہے وہ بھی شامل ہے اسی دنیا میں کیونکہ کسی حلقے کے بنا پر آپ کو عزت مل ملی ہوئی ہے کسی اکابر سے بریکٹ کر کے آپ اونچا قد ہو گیا ہے آپ کا وہ سب اسی میں شامل ہے تو اس دنیا میں جو کیفیت اس بندے پر وہاں گزری ساری چیزیں اس کو ہیچ نظر آئیں جنت کے مقابلے میں اسی طرح سے آپ کو ساری چیزیں ہیچ نظر آئیں رحمت خدا کے مقابلے میں یہی جنت کی قیمت ہے یعنی جو کیفیت اس بندے پر جنت کو دیکھنے کے بعد گزرے گی وہی کیفیت آپ پر جنت کو دیکھے بغیر گزر جائے یہی جنت کی قیمت ہے اقول کو لہذا وصطفر اللہ علیہ وجم